جمعہ کی اذان دوسری اذان کا جواب دینا اور ازان کے بعد ازان کے بعد دعا پڑھنا یہ کیسا فتح رضویہ میں امام اہل سن اس کی تحقیق یہ تھی جو دوسری ازان ہے اصل ازان وہی ہے اس لیے کہ یہ جو فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں یا ادین آمن ادانودی علی سلاد جب ندا ہو نماز کے لیے اس سے مراد ازان ہے تو یہ ازان جو ہے وہ اس وقت ہوتی حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوتے اور مسجد کے دروازے کے بہار حضرت بلال ازان کہتے یہ اذان اچھا اس اذان میں ازان کے کلمات کہنا بلکہ الا حز فاضل بریلوی نے جمعے کی اذان کے وقت میں انگوٹھے چومنے کو بھی منع کیا حضور علیہ السلات و سلام کا جو نام لیا جائے تو جمعے کی اگر آزاد باقی اور مواقع پر تو حضور کے نام پر انگوٹھے چومے جائیں اور ہم نے اپنے سوال جواب کے نشیس مجھ کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو اس میں انگوٹھے بھی نہیں چومے جائیں ازان کا جواب بھی نہیں دیا جائے اور اس کے بعد ازان کے بعد دعا بھی نہیں پڑھی جائے بلکہ یہ جمعے کی اذان اور خطبہ بھی مسلے نماز ہے یہ آپ تو اس میں بالکل سکون کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اس میں جواب نہیں دیا جائے گا اور کیا ہے اس میں آزان کی دعا بھی پڑھنا جو ہے وہ نہ جائے دوسرا آپ نے یہ پوچھا صاحب کا ہے سور فاتحہ کے بعد بلند آواز آمین کہنا کیسا ہے ایسا اگرچہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے مگر ہمارے امام آزم ابو حنیفہ نے ایسی حدیث سے نقل کی جس سے پتا لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعد میں اس سے منع کر دیا لہذا جب امام سور فاتحہ پڑے تو آہستہ آمین کہیں کہ صرف آپ کے کان سن سکیں پھر آپ نے یہ پوچھا کہ مسجد کے سہن میں بغیر کسی عذر کے جماعت کروانا کیسا ہے دیکھیے ایک تو ہوتا ہے ایریا مسجد کا داخل مسجد اور ایک ہوتا ہے فنا مسجد جو مسجد کی باؤنڈری میں تو ہے وہ اس اعتبار سے مسجد لیکن فنا مسجد جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے اس سے خاری جیسے ہماری یہاں باہر کا یہ جگہ ہے یہ مسجد نہیں اگر کوئی ہماری مسجد میں احتکاب کرے اور باہر بغیر ضرورت اگر جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا احتکاب ٹوٹ گیا باہر کا جو ہے فنا مسجد تو اب نماز ہو رہی ہے تو نماز با جماعت میں یہ نماز جماعت کتنی دور تک چلا جائے متصل اگر صفے ہوں تو جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور نماز کا ثواب بھی ملے گا اب مثلاً گرمی ہے آپ سوچیں کہ چلو مسجد بجائے صحن میں نماز پڑھ لی جائے تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے مترادف نہیں ہوگا یہ مسجد کے باہر ہوگا جو جگہ فنائے مسجد ہے بغیر کسی عذر کے اس میں جماعت کرنا جائز نہیں اب عذر کیا ہے جیسے کوئی ریپیرنگ کا کام ہو رہا چونا سفیدی ہو رہی ہو نمازی اپنے آپ کو محفوظ نہیں ایسی صورت میں عذر میں ایسا ہو جائے کوئی حرت لیکن آپ سوچے گرمی زیادہ وہاں ٹھنڈی ہوا آ رہی وہاں چلے جائیں یہ بھی غلط ہے بلکہ ہمارے یہاں کئی لوگوں نے بتایا میمن مسجد میں تراوی میں اندر شاید گرمی ہو تو بالکل بعض لوگوں نے ایسا کیا جس کا جی چائے نہ جہاں چاہے کھڑا ہو جاتا کہ یہاں ذرا ہوا آ رہی ہے تو یہاں کھڑے ہو یہاں ہوا ہے, یہاں کھڑے ہو جائیں نماز میں کیا ہے ترتیب ہونی چاہیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور اس سے متصل صف ہونی چاہیے اس سے بھی متصل صف ہونی چاہیے اور ہمارے فتوے کی کتابوں میں یہ بات کہ اگر صفوں میں اتنا خلا ہو اتنا گیپ ہو کہ گاڑی گزر جائے تو ادھر والوں کی نماز تو ہو گئی پیچھے والوں کی سب کی نماز فاسد ہو گئی یا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ مسجد اور مسجد کے بیچ میں نہر اور اس نہر میں چھوٹی موٹی کشتی جس کو پرانی اردو میں بجرا کہتے یہ اگر کشتی جانے کی جگہ ہے تو اب وہ مقام الگ ہو گیا یہ مقام الگ ہو گیا جو ادھر کے لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی تو یہ سفے متصل ہونی چاہیے اور بغیر کسی ازر کے فنائے مسجد جو خاری جو مسجد ہے البتہ مسجد کے باؤنڈری میں ہونے کی وجہ سے تو مسجد کہلائی مگر وہاں کسی عذر کے بغیر جماعت کرنا صحیح نہیں اس لیے ہم یہاں بہت سارے حضرات فرض نماز کے لیے آتے ہیں سہولت کے لیے وہاں نیت باندھ دیتے ہیں باہر پڑھ لیتے ان سے ہماری گزارش ہے کہ مسجد کے اندر آن کر کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد کا ثواب ملے اچھا